بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدََََََََََََََََََََس النسل و و رسولىم بحجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے ایک چور آیا اور گھوڑا کھول کر لے گیا لے جاتے ہوئے اس پر نظر بھی پڑ گئی مگر نماز نہ توڑی بعد میں کسی نے کہا بھی کہ آپ نے پکڑ نہ لیا فرمایا جس چیز میں میں مشغول تھا وہ اس سے بہت انچی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تو قصہ مشہور ہے کہ جب لڑائی میں ان کے تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے چنانچہ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی نہ نکل سکا آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں اس وقت نکالا جائے آپ نے جب نفلیں شروع کی اور سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا فرمایا کیا تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ وہ تو ہم نے نکال بھی لیا آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی مسلم ابنو یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم باتیں کرتے رہو مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھ پر اس کا فکر سوار ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا سوال و جواب ہوگا عامر ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی تو کیا خبر ہوتی ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہ چلتا تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں نماز میں کسی چیز کی بھی خبر ہوتی ہے فرمایا ہاں مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا اور دونوں گھروں جنت یا دوزخ میں سے ایک میں جانا ہوگا انہوں نے عرض کیا یہ نہیں پوچھتا ہماری باتوں میں سے بھی کسی کی خبر ہوتی ہے فرمایا کہ مجھے میں نیزوں کی بھالے گس جائیں یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمہاری باتوں کا پتہ چلے ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر آخرت کا منظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرے یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہو کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدے پر ہوتا ہے ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا تھا جس کے لیے اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھے اس وقت کاٹنا چاہیے ان کو پتہ بھی نہ چلے گا چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے اس عضو کو کاٹ دیا گیا ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں نماز میں دنیا کا بھی خیال آ جاتا ہے انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں آتا ہے نہ بغیر نماز کے ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے انہوں نے فرمایا کہ نماز سے بھی زیادہ کوئی محبوب چیز ہے جو نماز میں یاد آئے باجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے وہ انتظار میں بیٹھ گیا جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور آثر تک نفلیں پڑھتے رہے یہ انتظار میں بیٹھا رہا نفلوں سے فارغ ہوئے تو آثر کی نماز شروع کر دی اور اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دی عشاء تک اس میں مشغول رہے یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفل نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اس میں مشغور رہے پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر شروع کر دیا اور, اور اوراد و وظائف پڑھتے رہے اسی میں مسلح پر بیٹھے بیٹھے آنکھ چپک گئی تو فورن آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے استغفار و توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی اعوذ باللہ من عین لا تشبع تشبہ النوم اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے برتی ہی نہیں ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کو سونے لیٹتے تو کوشش کرتے کہ آنکھ لگ جائے مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہو جاتے اور عرض کرتے یا اللہ تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیند اڑا دی اور یہ کہہ کر صبح تک نماز میں مشغول رہتے ساری رات بے چینی اور اطراف یا شوق و اشتیاق میں جاگ کر گزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن نہیں ہم لوگ اس لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو ہم کو ان واقعات کی صحت میں بھی تردد ہونے لگا لیکن اول تو جس کثرت اور تواتر سے یہ واقعات نقل کیے گئے ہیں ان کی تردید میں ساری ہی تباریک سے اعتماد اٹھتا ہے کہ واقعہ کی صحت کثرت نقل ہی سے ثابت ہوتی ہے دوسرے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو آئے دن دیکھتے ہیں جو سینما اور ٹھیر میں ساری رات کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں کہ نہ ان کو تعب ہوتا ہے نہ نیند ستاتی ہے پھر کیا وجہ کہ ہم ایسے معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان طاعات کی لذتوں کا انکار کریں حالانکہ طاعات میں اللہ تعالی شاہ کی طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے ہمارے اس تردد کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے نہ آشنا ہے اور نابالغ بلوک کی لذتوں سے ناواقف ہوتا ہی ہے حق تعالی شان ہوں اس لذت تک پہنچا دیں تو ذہر نصیب سبحان و بحمد اشد اللہ الہ اللہ